السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب عالمین واشد اللہ شریق محمد واشد الحمد رسول وجہ ہمارے فادر خطیب نے علم اور اہل علم کی فضیلت اور والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں اولاد کے تعلق سے ان مسائل پر روشنی ڈالی ہے شیخ محترم نے خطبی مصنوعہ کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ کی تمام بندوں کو تقوا کی وصیت فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ بات جان لو کہ علم حاصل کرنے سے نفس کو ادب ملتا ہے اخلاق بلند ہوتے ہیں اور علم دنیا کے اندر پھیلتا ہے اور عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کُلہلی اسطوزیل علم المون آپ فرما دیجئے کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں ظاہر بات ایسا نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ علم اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا بہت آسان راستہ ہے اللہ کی جنت پانے کا بہت ہی شارٹ کٹ اور آسان راستہ ہے شرط یہ ہے کہ جو طالب علم ہے جو طالب علم ہے جب دین کا علم حاصل کرے تو اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے وہ منسل کا طریق یلطن صوفی علم صحل اللہ البحی طریق عن جن جو علم کے راستے پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اللّہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور اہل علم کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کی خوشی میں اس کے نیچے رکھتے ہیں اور طالب علم کے لیے آسمان اور زمین میں ساری مخلوقات اس کی مفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں حتیٰ کی پانی کے اندر مچھلیاں بھی اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور امبیا دینار اور درہم پیسے اور جائیداد کا وارث بنا کر کے نہیں جاتے وہ علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں علم کی میراث چھوڑ کر کے جاتے ہیں جو اسے حاصل کرے پوری طریقے سے مستعدی کے ساتھ اسے حاصل کرے اللہ کے بندو اللہ رب العالمین نے دنیا میں واحد چیز ہے جس میں بڑھوتری کی ہمیں دعا سکھائی ہے اور بڑھوتری کی تعلیم دی ہے اور وہ ہے علم اللہ ماتا وقل رب عزد نے علم یہ کہیے کہ اللہ تعالی ہمارے علم کے اندر اضافہ کر دے بڑھوتری کر دے علم کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں بڑھوتری کی دعا اللہ رب العالمین نے کسی کو سکھائی ہو علم شرف کی چیز ہے اور علم کے حاصل کرنے میں انسان اگر پوری عمر لگا دے پورا وقت لگا دے دنیا کی ساری دولت خرچ کر دے تو بھی اس کے لیے کم ہے کیونکہ علم نافع کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے صدقے جاریہ ہے نفع بخش علم ہے اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے لہذا اللہ کے بندو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم پر ابھارو اور انہیں یاد کراؤ قرآن کا اہتمام کرو کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر ملنے والا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکمن من قرآن و علما تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے الحمد اللہ کا فضل و احسان ہے کی قرآن سیکھنے کے تمام آسانیاں ہمارے ہاں موجود ہیں لیکن ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلانے میں اور قرآن کریم کے جو حلقے چلتے ہیں جہاں پرانے کریم کا حفظ کرایا جاتا ہے وہاں اپنے بچوں کو ہم نہیں ڈالتے یہ ہماری بہت کمزوری ہے بہت بڑی اور اس کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے قرآن کریم کی تلاوت میں بہت کمزور ہیں لہذا اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ محنت کرو گھروں کے اندر انہیں تلاوت سکھاؤ قرآن انہیں یاد کراؤ اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے کیونکہ ہی حافظ قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا اللہ رب العالمین کا اس ملک پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ یہاں پر قرآن کریم کے حلقات جگہ جگہ ہر مسجد کے اندر پائے جاتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کس جامع کے اندر بھی قرآن کی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے لہذا اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑو اور جو قرآن کریم کے حلقے ہیں وہاں بچوں کو لے کر کے جاؤ اور کچھ ایسی بھی ہیں جہاں دوری کے ساتھ یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت دی جاتی سکھائی جاتی ہے لہذا اس کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اے لوگوں ہم اپنے بچوں کے بارے میں جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے شریعت کا عالم بنے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے انجینئر بھی بنے مہندس بھی بنے ٹیکنیشین بھی بنے اور دنیا کے اندر ترقی کریں کیونکہ ہر علم جو نفع بخش ہوتا ہے جس سے انسانیت کو لوگوں کو مخلوق کو فائدہ ہو اس کو انسان کو حاصل کرنا چاہیے یہ تمہارا ملک تمہارے ذرے سے تمہاری طرف سے بہت زیادہ خیر کا منتظر ہے یہ بلت چاہتی یہ ملک چاہتا ہے کہ تم جس طریقے سے حافظ قرآن بنتے ہو ساتھ ہی ساتھ دنیا کا بھی علم جو انسانیت کے لیے نفع ہو اس کو بھی حاصل کرو اور اس کے تعلق سے جو خاندان ہیں ان خاندان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر ان تمام چیزوں کی ذمہ داریاں پیدا کریں ان کو احساس دلائیں اے اللہ کے بندو علم کا پیغام اس وقت ختم ہو جائے گا اگر ہم نے معلمین کے اور معلمات کے حقوق کو ضائع کر دیا اگر ماں باپ اپنے بچوں کی مطالعات نہ کریں پیروی نہ کریں کہ ہمارا بچہ اسکول میں جا کر کے مدرسے میں جا کر کیا کرتا ہے کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور جو ذمہ داریاں دی جائیں بچوں کو ہوم ورک دیا جائے اگر ان کے بارے میں ماں باپ اپنے بچوں کا خیال نہ رکھیں تو ہم نے گویا کہ علم کے مقصد کو ضائع کر دیا اور علم کے پیغام کو ہم نے ضائع برباد کر دیا وہ علم و امانت جس کو اٹھانے کے لیے آسمان اور زمین نے انکار کر دیا تھا تم نے اس امانت کا بوجھ اٹھایا ہے لہذا اس کی ذمہ داری بھی ادا کرو اپنے بچوں کی کا خیال رکھو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا خیال رکھو اور اب احتیاط رکھو یہ تمہاری اولاد تمہاری گردنوں میں امانت ہے قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی تم نے ان کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے کیا کوشش کی ہے ہر انسان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا لہذا اس کے لیے تم تیار رہو اور جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو کما حق ادا کرو اور دنیا کی مصروفیات کو دین سے اور بچوں کی تعلیم و تربیت سے دوری کا بہانہ نہ بناؤ اور اس طریقے سے ایسا بھی نہ ہو کہ تمہیں بچوں کی محبت ایسی چیزیں کرنے پر لے جائے ابھارے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اس طریقے سے دنیا اور آخر جس کی برباد ہو جائے دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں کہ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں بچہ جو بھی مانگتا ہے اسے ضرور دیتے ہیں چاہے وہ دین کے خلاف ہو اخلاق کے خلاف ہو ایسا ہرکز نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں اور بچے ہمارے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں لہذا ان چیزوں کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر بیان فرمائی دوسرے خطبے کے اندر اللہ ہر کے حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درالسلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندو یہ علم اور کہ جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں جب یہ ہمارے جو معلمین ہیں اور جو ہمارے جو اساتذہ ہیں معلمات ہیں جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو ہم قہو ادا کریں گے کیونکہ یہ بچے ان کی گردنوں میں بھی ممانت ہوتی ہیں اور ان کے تحت ہوتے ہیں لہذا ان بچوں کے جو اساتذہ ہیں اور ان کی جو معلومات ہیں ان بچوں کے ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کی گردنوں میں امانت ہوتی ہیں لہذا اخلاص کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرو اور ان کی تعلیم و تربیت میں کسی طرح کی بھی کوئی کوتاہی نہ کرو اور ہمیشہ بچوں کو دین کی طرف راغب کرتے رہو خیر کی طرف بھلائی کی طرف ان کو بلاتے رہو اور وہ چیزیں جو ایمان کو مضبوط کرنے والی ہیں اخلاق کی بلندی بچے کے اندر پیدا کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں کی طرف ہمیشہ انہیں رہنمائی کرتے رہو کلاس کے اندر درس کے اندر انہیں عقیدہ کی تعلیم دو سنت کی تعلیم دو شرک سے انہیں روکو بدعت اور خرافات سے روکو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکو اور گناہوں سے روکو اور دوران کلاس جو بھی چیز ایسی مل جائے جس سے بچے کے عقیدے کے اندر پختگی آئے اس کا فائدہ اٹھاؤ اور اگر بچہ کلاس کے اندر کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو شکیت کے خلاف ہے انہیں حکمت کے ساتھ بچوں کو سکھاؤ اور بچوں کو تعلیم دو کیونکہ بچے تمہاری گردنوں میں اللہ ہر برامین کی طرف سے امانت ہیں لہذا تم قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے کہ تمہارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تم نے کہاں تک ان کے علم اور تربیت کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیا کے دن تم سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان باتوں پر انہوں نے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا اس کے بعد دعا فرمائی کہ اللہ رب العامن ہمیں اپنے دین کا اور ہر علم جو امت کے لیے انسانیت کے نفع بخش ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق دے ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ بچیوں کو دین کی تعلیم دے اور اخلاق کی بلندی عطا فرمائے اللہ تعالی دنیا کے سارے مسلمان مالک کی اور اس ملک کے آفات فرمائے اس طریقے سے ماں باپ کے لیے اور لوگوں کے لیے اسلام کی بلندی کے لیے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر برامین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ ہر براہین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے اور اس کو دنیا کے اندر پھیلانے اور پھیلاتے وقت جو ہمیں تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنے کی توفیق دعین و صلی اللہ عبین محمد ولہ علیہ و صابئین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ